کے اندر دفاق موجود ہے جب تک کہ اس وقت سے تائب نہ ہو اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے وہ چار اور صاف کیا ہے تین تو وہی ہیں اذا تو نہ خانہ جب کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے ویزا حد جب بات کرے جھوٹ بولے ویزا عہدہ غدرا جب کوئی عہد کرے معاہدہ کرے تو اس میں بے وفائی کرے ویزا خاصما فجرا اور جہاں کہیں جھگڑا ہو جائے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے نہ اسے اپنے زبان پر کنٹرول رہے نہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول رہے انسان جو ہے فوراً آپے سے باہر ہو جائے یہ چاروں اور صاف کسی میں ہے تو وہ کٹر پکا خالص منافق اور اگر ایک یا دو یا تین ہے تو اسی نسبت سے نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بری نہیں کر گا مجھے یہ تقسیم بعد اعتبارات سے صحیح اور مناسب معلوم نہیں ہوتی دو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ اصولی اعتبار سے تو یہ بات کہ عقیدے کا نفس قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا اور میری معلومات کی حد تک حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی نہیں ہے ولہ عالم حدیث کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اتنی کتابیں ہیں اور اتنا وسیع ذخیرہ ہے کہ اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا قرآن مجید کا ہمیں معلوم ہے عقیدے کا لمبی نہیں آیا یہ اصطلاحی بعد میں شروع ہوئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بعض اصطلاحات کے حوالے سے ہمارے تصورات کے اندر ایک محدودیت پیدا ہوئی نئی اصطلاحات اصولی طور پر سب مانتے ہیں کہ ہر اصطلاح کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے اور جب تک کہ ہم اصل جو اصطلاحات ہے کتاب و سنت کی انہیں کو اختیار نہیں کریں گے اگر نئی اصطلاحات اختیار کریں گے تو کوئی نہ کوئی فرق تصورات کے اندر واقع ہو جائے گا اور عملی طور پر یہ ہے کہ جب یہ تقسیم کر دیا گیا کہ ایک ہے نفاق ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی اور عملی نفاق کو پھر مسلمان نفاق نہیں سمجھتا وہ صرف ایک طرح کا گناہ سمجھتا ہے لہذا تب ہوتی وہ کبھی اپنے باطن میں جھانکنے پر آمادہ نہیں ہوتا اسے کبھی بھی لرزہ اس پر تاری نہیں ہوگا اس لیے کہ اسے معلوم ہے اعتقادی طور پر تمہیں منافق نہیں ہوں اس لیے کہ عقیدہ تو میرا وہی ہے اللہ پر رسول پر آخرت پر کتابوں پر فرشتوں پر سب کے اوپر میرا عقیدہ جو ہے وہ قائم ہے اس اعتبار سے وہ احادیث جن کو کہ سن کر انسان پر لرزہ تاری ہو جانا چاہیے یا وہ آیات مبارکہ جن کو پڑھتے ہوئے انسان کو کہاں کٹنا چاہیے پر, پر سے انسان گزرتا چلا جائے گا کبھی اسے توجہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دامن میں دیکھے اور اپنے اپنے غریبان میں جھانکے یہ اس کا جو ہے عملی طور پر نقصان پیدا ہوتا ہے صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ ایک نفاق ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری اب یہ تقسیم میں کیوں اختیار کر رہا ہوں دیکھیے سب سے پہلے جو میں نے دلیل دی تھی اس تقسیم کے خلاف کہ اصطلاح قرآن کی نہیں عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی معاملہ آتا ہے منافقت کا اور نفاق کا یہ شعور کی بات آتی ہے چنانچہ دوسرا رقوع جو ہے سورہ بقرہ کا اس میں ولاک اللہ یشرون مما یشرون فی قلو بہم مرد ان فزاد اللہ مردا ولحم لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وما یشعرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں یو اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسم وما یشعرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمون ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں فساد نہیں مچا رہے ال مفسدوں ابلا لا یا آگاہ ہو جاؤ کہ یہی مفسد ہیں لیکن انہیں اس کا شعور حاصل نہیں تو معلوم ہوا کہ ایک نفاق وہ ہے جس کا شعور نہیں ہوتا ایک نفاق وہ ہے کہ جس کا انسان کو شعور ہوتا ہے یہ تقسیم قرانی تقسیم ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہے جو فائدہ وہاں موجود نہیں یہاں فائدہ موجود ہے کہ ایک مسلمان جب ان آیات کو پڑھے گا احادیث کو پڑھے گا تو اپنے تحت شعور میں جھانکنے کی کوشش کرے گا شعوری طور پر تو میں منافق نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے تحت شعور میں نفاق موجود ہوں اس لیے کہ یہ تقسیم بہرحال لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ ایک شعور ہوتا ہے انسان کا پھر ایک لاشعور تو بہت نیچے کی شے ہے ایک تاہت شعور ہوتا تو تاہتشور میں بھی انسان چاہے گا کہ وہ جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے اندر وہ نفاق موجود ہے اور اگر ایسا ہوگا تبھی متنبے ہونے کا اس کا امکان ہے اور تبھی وہ اصلاح کا جو ہے کوئی کوشش کرنے کی جو اس کے اندر امکان موجود ہے اور مطلوب یہی ہے ان آیات اور احادیث کو پڑھتے ہوئے کہ ہر انسان اپنے باطن میں جانتے اب ایک بات جو آخری میچ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دور نبوی میں اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا اکثروں بیشتر دفاع غیر شعوری تھا شعوری نفاق کی صرف جو دو مثالیں قرآن مجید میں مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر 73 ہے وکالت فتم منالی کتابیں آمنو بل نظی آمنو وجہ نہار وقفرو آخر اہل کتاب کے گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس پر جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے یعنی پرانے مجید پر اگر ایمان ہے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے صبح کے وقت تو اعلان کرو ایمان کا اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ مرتد ہو جاؤ انکار کر دو شاید کہ یہ بھی لوٹیں لال نہ یار اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ساتھ قائم ہو گئی تھی ایمان کی کہ جو شخص ایک مرتبہ دامن ایمان میں آ جاتا ہے ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے حلقہ ایمان میں شامل ہو جاتا ہے پھر چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ واپس نہیں آتا اس سے صاف قائم ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مٹھاس ہے اس میں کوئی ایسی شیرینی ہے یہ وہ لفظ جو حدیث میں بھی آیا ہے ذات کو ایمان ایمان کا مزہ چکری اس شخص نے من رضیہ بلاہ ربن بی محمد ال و البل اسلام دینا تو ایمان کی ایک لذت ہے وہ لذت کے جس کی وجہ سے پھر انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے زندہ آگ کے انگاروں کے اوپر بھونا جا رہا ہے حضرت خباب عرت کو رضی اللہ عنہ لیکن وہ لذت باطنی جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اس جسم کو جو بھی اس وقت ازیت اور کوف پہنچ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں ہی تو یہ جو ساکھ ہے ایمان کی جو قائم ہو گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ اور یہ کہ وہ وقت انہوں نے آٹھ یا دس گھنٹے خاص اہتمام کیا ہوگا کہ حضور کی صحبت میں بیٹھے تاکہ پھر لوگوں میں شک کو شبات پیدا کر سکیں گے بڑے اچھے لوگ تھے صاحب علم تھے یہ اہل کتاب یہ یہودی بڑے تورات کے جو ہیں یہ عالم تھے اور یہ اندر گئے ہیں نیک نیتی سے گئے ہیں بہرحال کوئی نہ کوئی برائی دیکھی ہوگی نا آخر کوئی نہ کوئی شہ قریب جا کر ان کے علم میں ایسی آئی ہے کہ جس کے بنا پر یہ متنفر ہو کر وہاں سے لوٹ آئے ہیں تو اس سے وہ ساکھ ختم ہو جائے گی پیش نظر تھا لال لہن تاکہ یہ بھی کچھ لوٹ آئے ہم اندر جا کے واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کو تو واپس ان کا اپنے ساتھ لے آئیں گے کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو شکوک شمار پیدا کر ہی دیں گے اب یہاں تجزیہ کیجئے تو بات واضح ہو گئی کہ وہ اگرچہ ایمان کا صبح کو اعلان کر رہے تھے لیکن شعوری طور پر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لا رہے قانونی اعتبار سے جو آٹھ دس گھنٹے انہوں نے بسر کیے وہ بحثیت مسلم کے بسر کیے اور اگر اس دوران میں انتقال ہو جاتا تو ان کی نماز جنازہ حضور پڑتے صلی اللہ رہے وسلم جیسے کہ عبد اللہ ابن ابئی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی منافقین کی بھی نماز جنازہ آپ پڑھ دیتے تھے وہ تو پر غزو تبوک کے بعد اعلان آ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آگیا ہے سورہ توبہ میں کہ اب آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھیے گا اور اس میں بھی حضور جو ہے پوشیدہ رکھتے تھے کہ جب کسی ایسے شخص کے جنازے کی آپ کو اطلاع دی جاتی تھی تو آپ کہتے رسل علی اخی جاؤ تم خود اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو اور اس میں نفاق کے ساتھ ساتھ آپ نے کو بھی شامل کر کہ اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے تو گویا کہ پردہ رکھا ہے کہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا ہے وہ منافق ہو اس لیے کہ پردہ آپ نے آخری وقت ڈالے رکھا ہے اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت حذیفہ کو منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صاحب و سر نبی قرار پائے لیکن یہ کہ اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وقال قائفة من احل آمنوا آمنوا وجح آخره یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک بہت روشن مثال ہے اور اسی کو کہا گیا ہے سورہ معدا کی آیت نمبر اکسٹھ میں معدا جا کم کالو آمنا اب دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بات جو سورہ عمران میں آئی ہے یہ اسی کو بہت ہی واضح الفاظ میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے تجزیہ کر کے ویزا جاؤ کم کالو آ منا وہ قد کفرے وہ قد خرج او بے عالم اما کالو اور جب یہ آئے آپ کے پاس انہوں نے کام ایمان لے آئے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے اندر انہوں نے کفر چھپایا ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا لیکن داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ نکل بھی گئے کفر کے ساتھ گویا کہ ایک لہزہ بھی ان پر ایسا نہیں آیا ہے کہ انہ، انہیں ایمان حاصل ہوا ہو یا وہ ایمان دائ ہو حقیقتا تو یہ دو آیات ہیں اس کا آپ تقابل کیجئے آپ سورہ منافقون جس کا سلسلے وار مطالعہ بھی ہم شروع کریں گے اس میں فرمایا زہال <سؤال> کا <سؤال> بے اندوں آ من سما کا <پلوبے> یہ دوسری کیفیت ہے کہ یہ لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا گویا کہ یہ تقابل ہو گیا یہ سائبلٹیریس کنٹراسٹ ہے کہ یہ وہ ایمان ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا انہوں نے فتوب اعلی قلو میں ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے فولہ یف اب وہ جو فہم اور تفقو ہے حقیقی اس سے محروم کر دیے گئے بہرحال یہ تیسری بات تھی کہ نفاق کی یہ دو قسمیں جو ہے ان کے لیے بہتر اصطلاحات ہوں گی شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق اور یہ کہ جیسا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا دور نبوی کا نفاق اکثر و بیشتر وہ غیر شعوری تھا شعوری نہیں تھا شعوری صرف اس طرح کی مثالیں جو ہیں کہ لوگ آئے ہی سازش کے طور پر ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی تھیں کہ کوئی بارڈر ایریا میں خاص طور پر کسی گاؤں میں کوئی شخص امام مسجد کی حیثیت سے مقیم رہا سال سال تک حالانکہ وہ ہندو جاسوس تھا آیا بھی ہوگا ختنا کرا کے اور نماز سیکھ کر کچھ صورتیں بھی یاد کر کے امام مسجد سمجھا جا رہا لیکن حقیقت میں جاسوس ہے تو اسے تو معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نہیں لایا شعوری طور پر وہ واقف ہے اس سے کہ میں کافر کا کافر ہوں ہندو کا ہندو ہوں یا سکھ کا سکھ ہوں جو بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے مسلمان ایسے شخص کے اگر کہیں انتقال ہو جاتا تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ہمارے اس دور میں بھی ادا کی جاتی ہے. یہ ہے شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق کو ہمیں تمسیل سے سمجھنا ہے اب آئیے نفاق کے موضوع پر اس کا لغوی مفہوم کیا ہے یہ ایک مادہ جو ہے نون فاق آف یہ بہت عجیب مادہ ہے عربی زبان کا اس سے سراسی مجرت میں بھی نفق یون فقو آتا ہے جس کے مانیے کسی چیز کا خرچ ہو جانا کھپ جانا بر جانا لیکن اس مصدر سے قرآن مجید میں کوئی فیل نہیں آیا ایک اسی سے باب افعال ہے انفق یون خرچ کر دیا خرچ کر دینا کھپا دینا صرف کر دینا اس سے کثرت کے ساتھ الفاظ جو ہے پرانے مجید میں آئیں ہیں لیکن یہ جو مفہوم ہے اس کو ذرا اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجئے یہ جب ہم سورہ منافقون پڑھیں گے تو وہاں پھر انفاق کی بحث جب آئے گی تو پھر اس پر اثر نغور کریں گے نفاق یا منافقت جو ہے یہ باب مفالہ سے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کیتال اور مقاتلا یہ باب مفال ہے جہاد اور مجاہدہ یہ باب مفالہ ہے اسی طرح نفاق اور منافقہ یہ باب مفالہ ہے یہ جہاں دو الفاظ سے بنا ہے اس کے لیے دیکھ لیجئے ایک لفظ عربی زبان کا نفقن یہ سرنگ کو کہتے ہیں سرنگ وہ زیر زمین راستہ ہے جس کے دو منہ ہیں دو دہانے ہیں وہ سرنگ یہ لفظ پرانے مجید میں بھی سورہ رنام کی آیت نمبر پینتیس میں آیا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ان کا نا قبرانے فتح یہ قرآن حکیم کے بڑے سخت مقامات میں سے ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اگرچہ اس میں جو سختی ہے وہ سخن جو ہے وہ کفار کی جانب ہے حضور کی طرف نہیں ہے معاذ اللہ لیکن خطاب حضور سے ہے بظاہر اے نبی اگر آپ پر ان کافروں کا اعراض بہت ہی شاخ گزر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو موجدہ ان کے حسب منشا ان کے مطالبے کے مطابق موجدہ دکھائی دیا جائے تو ہمارا تو ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم وہ موجہ نہیں دکھائیں گے اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی موضاء لا سکتے ہو تو لے آئیے اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا اصل سختی جو ہے وہ تو درحقیقت گفار کی طرف, سے طرف ہے لیکن یہ کہ بظاہر خطاب جو ہے وہ حضور سے لیکن یہاں لفظ آیا نافقن فل اور زمین میں سرنگ اور ایک دوسرا لفظ عربی زبان کا نافکاؤ یہ نافکاؤ کہتے ہیں گوہ کا بل یا جنگلی چوہے جو ہوتے ہیں جو جنگل میں صحرا میں اپنے بل ایسے بناتے ہیں کہ دو طرف ان کا منہ ہے تاکہ اگر کوئی شکاری کتا جو ہے ایک طرف سے گھسے تو وہ دوسری طرف سے بھاگ جائے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی باہر آ لیے سینس لی ہوئی ہے ان میں یہ ذہانت ہے اور انسان حیات جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفنس جو ہے اسے بہت مقدم رکھتی ہے زندگی جو ہے وہ دفاع کی کا جو اس کے اندر انسٹنکٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے اپنی حفاظت اپنا تحفظ تو اس کے لیے یہ کہ اگر ادھر سے کہیں کوئی شکاری کتا آ جائے تو وہ ادھر سے نکل کر بھاگ جائے نہ کہتے ہیں اب ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے اس پر غور کیجئے اس لیے کہ اس سے لفظ دفاق اور منافقت بنا ہے سرنگ میں بھی اور نافقہ وہ جو گوہ کا بل ہے اس میں بھی دو چیزیں مشترک ہیں نمبر ایک یہ کہ دونوں کے دو دو دہانے ہیں سرنگ با بھی دو طرف کھلے گی زیر زمین راستہ ہے ادھر سے بھی کھلی ہوئی ہے ادھر سے بھی کھلی ہوئی ہے اسی طریقے سے نافقا کی وضاحت میں کر چکا ہوں ظاہری اعتبار سے تو قدر مشترک یہ ہے دونوں میں کہ دونوں کے دو منہ ہیں دو دہانے ہیں اور باطنی اعتبار سے یہ کیوں ہے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہی دو چیزیں ہیں ان کو جمع کر لیجیے تو منافق کی صحیح صحیح تعریف بن جائے گی جو یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے منافق وہ دو رخا انسان ہے جو ایمان کا مدعی ہونے کے باوجود نمبر ایک دشمنان اسلام سے بھی میل جول یہاں تک کہ سازباز رکھ رکھے ابتدا میں وہ میل جول ہوگا لیکن جیسے ارتقا ہوگا حالات آگے بڑھیں گے تو وہ سازباز کی نویت ہو جائے گی لیکن یہ شروع میں میل جول کا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے دین کے لیے بزلے نفس اور انفاق مال سے گریز کرے یہ حفاظت جان و مال تو تھپا چھپا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ نہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو کیفیت ہے اس کے برس کیفیت ہے بچ بچ کر چلنا جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج میں وہاں لفظ نفاق نہیں آیا ہے وہ مین اللہ سے میں اللہ اعلی حرف۔ فی نصاب ہو خیر الطمان نہ بھی بائی نصابت و فطمت القلب الا وجہ ہی دنیا والا خرا ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھار میں کودنے کو تیار نہیں اپنی جان کی حفاظت مقدم جان اور مال کا تحفظ یہ مقدم دیکھ بھال کر بچتے ہوئے مبین انداز میامد اللہ اعلی ہر کنارے کنارے ف ان اصحاب خیر بھی اگر خیر ہے خیریت ہے کوئی جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ رہی کوئی آزمائش نہیں ہے کوئی ابتلاح نہیں ہے تو مطمئن ہے اطمان نہ بھی وہ ان اصحاب تو فطنت ان قلب اور اگر کہیں کوئی فتنہ کوئی آزمائش کوئی ابتلاح آ گیا کوئی امتحان آ گیا تو اونگھے مو گر پڑتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ ذال قول خسن المبین یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے دونوں کی تباہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اصل تباہی اصل خسارہ اصل ہلاکت ہے تو یہ گویا کہ لغوی مفہوم کے اعتبار سے منافق کا مفہوم جو ہے معین ہو گیا اب اس کو اصولی طور پر سمجھیے قرآن مجید نے جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اس نفاق کی ابتدائی کیفیت کو ایک مرض سے تعبیر کیا ہے یہ ایک روگ ہے ایک بیماری ہے ایک برس ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک مریض شخصیت ہوتی ہے جو کسی شے کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینا کوئی اشار کرنا چاہے وہ قربانی اور اشار اپنی انا کی قربانی ہو چاہے وہ مال کی قربانی ہو چاہے وہ جان کی قربانی ہو اس کی ہمت اس میں نہیں ہوتی ایک نارمل انسان وہ ہوگا کہ جو جس شے کو جس نظریے کو جس خیال کو قبول کرے پھر ہر چاداباد ما کشتی درا بنداختے اب اس کا نقشہ یہ ہونا چاہیے کہ جس شے کو قبول کیا ہے جس کو حق سمجھا ہے اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے جو ہوش ہو ہر چاداباد اب جو ہوش ہو, ہو ما کشتی درا بنداختین ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ اگر ڈوبتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی ڈوبیں گے اب اس کشتی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں یہ ہے ایک طرز عمل اور اسی کو کہنا چاہیے کہ نارمل طرز عمل ہے انسان کی غیرت حمیت اس کے لیے سیرت و کردار اگر کوئی سی شہ کا نام ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس شے کو اس نے حق سمجھا ہے اب اس کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہے اس کے لیے اس میں غیرت بھی ہو حمیت بھی ہو یہ غیرت اور حمیت در حقیقت ایک ہی انسان کے احساسات کی کیفیت ہے جس کے دو روخ ہیں غیرت اور حمیت حمیت یہ کہ جس شہ کو حق سمجھا ہے اس کی حمایت کے اندر تن من دھن لگانے کے لئے تیار ہو غیرت یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو اس کو روکنے کے لئے اس کے دفاع کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار کریں تو غیرت اور حمیت در حقیقت یہ دو بلند اور صاف ہے اور ان دونوں کا یوں سمجھیے کہ آپس کا رشتہ ایسے ہے جیسے تصویر کے دو رخ تو حق کے ساتھ یا یہ کہ کسی شخص نے فرض کیجئے کہ میرے نزدیک ایک شہ باطل ہے لیکن کسی شخص نے اسے حق سمجھا ہے وہ گالتے ہوئے ایک شخص جو کمیونزم کو حق سمجھ رہا تھا, تھا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب تو کم لوگ ہو گئے ہوں گے ایسے دنیا میں کہ جو اس پر اس طریقے سے مستقیم رہ گئے ہوں لیکن چونکہ بہرحال چاہے ماضی کی بات ہے ماضی یہ قریب کی ہے اس کے حوالے سے بہت سے حقائق بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں ایک شخص جو سمجھتا مارکسزم یہ حقیقت ہے یہی حق کی صحیح تعمیر ہے یہی تاریخ انسانی کی صحیح تعبیر ہے یہ نظام پیش کیا جا رہا ہے یہی حق ہے یہی منصفانہ ہے یہی عادلانہ ہے جس شخص نے اس کو حق سمجھا اب اگر اس میں سیرت و کردار نام کی کوئی شہ ہے اور مریض انسان نہیں اگر تو مفلوج ہے انسان تو ظاہر بات ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فالص زدہ ہے اس کا ہاتھ پاؤں اٹھانا چاہتا ہے حرکت دینا چاہتا نہیں دے سکتا اس لیے کہ مفلوج ہے تو مفلوج انسان کا معاملہ علیحدہ ہے صحت مند انسان کے ساتھ لازمن یہ ہونا چاہیے کہ جس شے کو وہ حق سمجھ رہا ہے اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی اشاعت کے لیے اسے غالب کرنے کے لیے اس کے قائم کرنے کے لیے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تن بندھن لگا دیں لما تقول اور مالا تفل والی بات نہ ہو کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں قول میں تو یہ ہے کہ اس سے میں حق سمجھ رہا ہوں عمل میں اس کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہیں یہی در حقیقت جو ہے معاملہ ہے تو جو تو ہے صحت انسان اس کا قرض عمل یہ ہوگا اور جو کمزور ہے مفلوج ہے قوت ارادی اس کی ضعیف ہے یا یہ ہے کہ اس کی ابھی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ اتنی نہیں ہے اتنی یقین کی اس شے کی حقانیت پر یقین کی گہرائی اتنی نہیں ہے اس کا قرض عمل یہ ہوگا کہ حق کو حق سمجھے گا لیکن اس حق کے لیے قربانی دینے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی بس یہ اصل میں مرض ہے یہ روگ ہے جس کے لیے بڑا عمدہ شعر ہے علامہ اقبال کا وہی دیرینا بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی یہ دیرینا بیماری وہ نامحکمی دل کی دل محکم نہیں ہے ایمان یقین وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہے وہی دیرینا بیماری وہی نامکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساتھی یہ ہے در حقیقت سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے وہ مرض یہ ہے وہ روگ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے اب ان شاء اگلی نشست میں اس کے جو مراحل ہیں ان پر تفصیل گفتگو ہوگی اقول و قول ہاضا مستفر اللہ علی وم ولسائ مسلمین